اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ترحمون بے شک مومنین آپس میں بھائی ہیں پس تم لوگ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے مسلمانوں کی دو متحارب جماعتوں کے درمیان جس صلح کا گزشتہ آیت میں حکم دیا گیا ہے اسی کی مزید تاکید کے طور پر یہاں مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں دین کا رشتہ سب سے قوی رشتہ ہوتا ہے جس کا تقاضا ہے کہ اگر کبھی دو مسلمان بھائیوں یا جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق آپس میں صلہ کر لیں اور اللہ سے ڈریں اور اس میں ذرا بھی سستی نہ کریں تاکہ اختلاف بڑھنے نہ پائے اور مسلمان ایک دوسرے کا خون نہ بہائیں صلہح کی راہ ہی وہ راہ ہے جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم کرے گا اور ان کے آپس کا اختلاف بڑھنے نہیں پائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادی سے مبارکہ میں بھی اسلامی اخوت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے امام بخاری نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے رسوا کرے اور بخاری نے ابو موسا اعشاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ مومن مومن کے لیے عمارت کے مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت پہنچاتا ہے